السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ و علیٰ آلک و اصحابک یا نور اللہ حضرت سینا ابو ماامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے تقرب نشان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 جنتی درخت کا پھیلاؤ اور سایہ اس تعلق سے بخاری شریف کی ایک حدیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حدیث نمبر ہے 4881 ہزار ہمارے سو اکیاسی فور اسلام نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں سوار شخص سو سال تک دوڑتا رہے سو سال تک تو اس درخت کو طے نہ کر سکے گا یعنی اس کے سائے کو عبور نہیں کر سکے گا کراس نہیں کر سکے گا اگر ایک سلا تو سلام نرشاد فرما اگر تم چاہو تو یاد پڑھ لو وہ ممدوت اور ہمیشہ کے سائے جنت میں سورج نہیں چاند نہیں پھر بھی سایہ ہوگا اللہ کی شان سلحان اللہ وبی حمدی ہی سلحان اللہ حافظ سلحان اللہ جنت میں کتنے بڑے بڑے درخت ہیں گھنی چھاؤں پھیلی ہوئی چھاؤں جہاں درخت ہوتے ہیں نا وہاں ایک فطری حسن پیدا ہو جاتا ہے اور ان کی خوبصورتی کی بنا پر ان کی چھاؤں میں بیٹھنے کا دل چاہتا ہے اللہ اکبر جنتی درخت جو ہوں گے جیسے جنت کا ایک درخت اس کا نام ہے بعض اپنی بچیوں کا نام توبہ رکھتے ہیں اچھا نام ہے تو جنتی درخت اس کا نام ہے توبا تویں کے ساتھ اس کے ہر پتے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم اللہ اکبر اور طوبہ نام کا درخت جو ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے سورہ رعد کی آیت نمبر انتیس ٹوینٹی نائن میں ارشاد ہوتا ہے <تصفح> ترجمہ کندر ایمان وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام تو طوبا درخت ملے گا راحت ملے گی نعمت ملے گی شادمانی ملے گی خوشحالی ملے گی کس کو ایمان والوں کو کون سے ایمان والے اچھے کام کرنے والے نماز پڑھنے والے روزے رکھنے والے تلاوت کرنے والے حج کرنے والے زکات دینے والے ماں کا ادب کرنے والے باپ کا احترام کرنے والے اولاد کو دین سکھانے والے نیکی کی دعوت دینے والے برائی سے منع کرنے والے درودے پاک پڑھنے والے کلیمہ طیبہ پڑھنے والے استغفار کرنے والے نگاہوں کی حفاظت کرنے والے زبان کی حفاظت کرنے والے آمنو وہ عامل ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے جنت کا درخت ایسا درخت کہ جس کا سایہ تمام جنتوں میں پہنچے گا یہ درخت جو ہے نامی جنت عدن میں ہے اور اس نامی درخت کی جو جڑ ہے یہ میرے اکالی صلات تو اسلام کے جنتی محل میں ہوگا اس درخت کی جڑ آکاری فلاط اسلام کے جنتی علی شان محل میں ہوگی شاخے جنت کے ہر اونچے اونچے مکان میں اور محل میں اس میں بلیک کلر نہیں ہوگا اس کے علاوہ ہر قسم کا رنگ ہوگا اس کے پھل پھیلے ہوئے پکے ہوئے اس کی جڑ سے کافور اور سلسبیل کی نہریں جاری ہیں سبحان اللہ ایک دیہاتی ہمارے نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ سے حوص کے متعلق اور جنت کے متعلق پوچھا پھر اس آرادی نے پوچھا کیا جنت میں میوے بھی ہوں گے پھل بھی ہوں گے ہمارے اکالی سلا تو نے ارشاد فرمایا ہوں گے اور جنت میں ایک درخت جس کو توبہ کا نام دیا گیا پھر آپ نے کچھ وضاحت فرمائی تو اس دیہاتی نے کہا ہماری زمین کا کون سا درخت اس کے مشاوے ہوگا اس سے ملتا جلتا ہوگا ہمارے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا تیری زمین کے کسی درخت سے وہ کچھ بھی مشابت نہیں رکھتا اکالی سلاط اسلام نے دریات فرمائے تو ملک کے شام گئے عرض کی نہیں فرمایا یہ شام کے ایک درخت سے مشابت رکھتا ہے جس کو ناریل کا درخت کہا جاتا ہے یہ ایک ہی تنے پر اٹھتا ہے اور اس کا اوپر کا حصہ پھیل جاتا ہے اور اس کی اس کی جڑ کتنی موٹی فرمایا اگر تمہارے رشتے داروں کا پانچ سالہ نوجوان اونٹ اس کے گرد چلتا رہے تو اس کے جڑ کے گرد گھوم نہیں سکے گا بلکہ چل چل کر بوڑھو ہو جانے کی وجہ سے اس کی ہسلی کی ہڈی بھی ٹوٹ جائے گی جوڑ اتنی بڑی اس کی ہوگی اتنی شان ہوگی اس کی جنتی درخت کی ایک شخص نے بارگاہ رسال صلی اللہ علیہ وسلم میں ارض کی یار صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آدمی کے لیے طوبا ہے خوشخبری ہے جس نے آپ کی زیارت کی ہو آپ پر ایمان لایا ہو ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے بھی طوبا جس نے میری زیارت کی مجھ پر ایمان لایا پھر طوبا ہو پھر توبا ہو جو مجھ پر ایمان لایا مگر میرے وفات پا جانے کی وجہ سے مجھے نہ دیکھا اس شخص نے عرض کی یہ توبہ کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کی مسافت سو سال کی ہے ایک سو سال تک جتنا سفر طے کیا جائے گا اتنے ایریے پر وہ درخت پھیلا ہوا ہے جنت والوں کے کپڑے اس کے شگوفوں سے نکلیں گے اللہ کی شان سبحان اللہ وبی سبحان اللہ اللہؤ نہ جانے کیا انداز ہوگا کہ توبا کے شگوفے جو نکلیں گے اس میں سے جنت لباس نکلیں گے سبحان اللہ حضرت سیما مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کتنے بھائی ایسے ہیں جو اپنے دوسرے بھائی کو ملنا چاہتے ہیں مگر مصروفیت ہوتی ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایسے گھر میں اکٹھا فرمائے گا جمع فرمائے گا جہاں جدائی کا نام و نشان نہیں ہوگا پھر حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اے میرے بھائیوں کہ وہ مجھے تم سے اس گھر میں توبہ کے درخت کے سائے میں عبادت گزاروں کے آرام گاہ میں ملا دے جہاں کوئی جدا نہ ہوگا میرا علیہ فلاۃ السلام نے شجر توبا کا ذکر فرمایا اور شجراتل خلد ہمیشہ رہنے والی جنت کا درخت اس کا بھی ذکر فرمایا اور جنت کے سر سبز باغات بڑے بڑے لمبے لمبے درخت ان کی گھنی چھاؤں کا سلحان اللہ ابھی ذکر سنا آپ نے جنت میں پھل ہوں گے پھول ہوں گے اور جنت کے پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے اور ہر وقت جنتیوں کے بس میں ہوں گے کاب میں ہوں گے روک ٹوک نہیں ہوگی جنتی درخت پھلوں سے لدے ہوں گے ڈالیاں شاخیں اس کی جھکی ہوئی ہوں گی اور جنتی لوگ جو پھل چاہیں گے وہ حاضر کر دیا جائے گا قرآن پاک میں جنتی پھلوں کا ذکر ہے انگور کا ذکر ہے کھجور کا ذکر ہے انار کا ذکر ہے کیلے کا ذکر ہے بیر کا ذکر ہے سورہ رحمان ارشاد ہوتا ہے سی میں خلوں ان میں میوے اور کھجورے اور انار ہیں ہر طرح کے میوے ہوں گے ہر طرح کے فروٹس ہوں گے جنت میں کھجور اور انار کیونکہ خاص فضیلت رکھتے ہیں اس لیے ان کا اسپیشلی سورہ رحمان میں ذکر کیا گیا حضرت سعین سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت سئینا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے سلام کیا فرمایا جریر اللہ کے لیے آج کرو کیونکہ جو شخص دنیا میں اللہ تعالی کے لیے آج کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بلند مقام عطا فرمائے گا کیا جانتے ہو قیامت کے دن اندھیریوں کا سبب کیا ہے ڈارکنیس کا سبب کیا ہے اندھیرے کا سبب کیا ہے عرض کی نہیں جانتا فرمایا لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا پھر آپ نے یعنی حضرت سعنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک لکڑی اٹھائی اتنی چھوٹی تھی کہ اسے بڑی مشکل سے دیکھا جا سکتا تھا فرمائے جریر اگر تم جنت میں اتنی سی لکڑی کی مسلی بھی طلب کرو گے تو نہیں پاؤ گے پوچھا اے ابو عبداللہ اللہ یہ کھجور اور دوسرے درخت کا ہوں گے فرمایا ان کی جڑیں موتیوں اور سونے کی ہوں گی اور ان کے اوپر پھل ہوں گے تو جنتی درخت جو ہوں گے ان کی جڑیں موتیوں کی ہوں گی دنیا کے اندر موتی اتنا سا سونے کے ریٹ پر ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے تو وہاں جنتی درختوں کی جو جڑیں موتیوں کی ہوں گی اور سونے کی ہوں گی اور اوپر پھل لگے ہوں گے سبحان اللہ حضرت سید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جنت کی کھجور کے تنے سب زمرد کے ہوں گے کھجور کے تنے کی ٹہنیاں سرخ سونے کی ہوں گی شاخیں جنتیوں کے بہترین لباس ہوں گے انہی میں سے ان کے چھوٹے کپڑے پوشا کے تیار ہوں گی پھل مٹکوں اور ڈول کی طرح بڑے بڑے دودھ سے زیادہ سفید شہد سے میٹھے جھاگ سے زیادہ نرم ان میں گھٹلی نہیں ہوگی اور ایک روایت میں ہے کہ جنتی کھجور جو ہے اس کی لمبائی بارہ گز ہوگی بارہ گز لمبی ہوگی اور اس کو جو کھانے والے جنتی ہوں گے وہ بھی ساٹھ گز کے ہوں گے اور اس کھجور کے اندر گٹھلی نہیں ہوگی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرماد آئیے دعا کرتے ہیں ہر وقت جہاں سے کیوں نے دیکھ سکوں میں دیکھ سکوں میں ہر وقت جا سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں دیکھ سکوں میں جنت میں مجھے ایسی جگہ پیار خدا دے جنت میں مجھے ایسی جگہ پیاری خدا دے اللہ ہمینی اس الوکل جنتل فرد سا بھی غیر خصاب علع ہم اس الوکل جنتل فرد سا بھی غیر خساب اللہ ہم اسلو کل آمین بجا نبی صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم زندگی نے وفاقی بشرطیت و زندگی انشاءاللہ مزید جنت کا تذکرہ کل پیش کیا جائے گا